ا ہم من مل جل کر نشین ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اج ہم اپنے ارد گرد دیکھے صرف اپنے ملک پاکستان ہی میں نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں دیکھیں تو ہم مسلمانوں کی حالت کافی ابتر نظر آتی اور یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ آخر مسلمانوں کی یہ حالت اتنی خراب تمام دنیا میں کیوں ہو جب اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام سوائے چند کے مسلمان ممالک ہی کے پاس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے خاص یہ کرم کر رکھا اس کے باوجود ہماری حالت اتنی خراب تھی سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دین ہم سے کیا توقع دین ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم دین اور دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت توازن قائم کریں لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں تین طرح کی گروہ بن گئے ایک گروہ وہ ہے جس نے سمجھ لیا کہ دنیا کے لیے اسباب دنیا کو اختیار کرنا جو ہے وہی اصل بات ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی بنیادی اخلاقیات اور بنیادی جو بھی حقوق و فرائض اور بنیادی فرائض و واجبات ان سے بھی وہ پیچھے ہیں یہی نہیں بلکہ ان میں تو کچھ لوگ اب اس حد تک چلے گئے کہ اللہ معاف کرے استغفراللہ. اللہ کی شان میں قرآن مجید کی شان میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں بھی وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کو خوف نہیں مگر کہتے وہ خود کو دوسرا گروہ وہ ہے جو بالکل ہی دوسری طرف نکل گیا اس نے کہا جی کہ اسباب دنیا کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس میں کسی ایک مکتبہ فکر نہیں ہر مکتبہ فکر میں کچھ نہ کچھ گروہ شامل ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا داری میں پڑھنے کی بس اللہ اللہ کیا جائے ایک جگہ بیٹھا جائے اور دین کی خدمت کے لیے حد المکان کوششیں کی جائیں دنیا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں دلائل ان کے پاس بھی ہیں دلائل ان کے پاس بھی ہیں یہ لوگ ہمیں اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مثال دیتے ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اصحاب صفہ جو اس وقت مکمل صحابہ کرام رحمان اللہ تعالیٰ مجمعین کی جماعت ہے اس میں ایک بہت ہی مختصر چھوٹا سا کرو ہے ورنہ وہی مدینہ منورہ میں کئی صحابہ کے بار جو دنیا بھی کر رہے تھے اور تین بھی کر رہے تھے اور وہ صحاب صفا میں کا شمار نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ اس طرف بھی اگر کوئی جانا چاہے لیکن اس کی اس طریقے سے تلقین کرنا اس طریقے سے تبلیغ کرنا کہ پتا چلے کہ اچھا والا انسان جو ہے اچھا مسلمان بننا چاہیے تھا اسے اس نے اسباب دنیا اختیار کرنا ہی چھوڑ دیا یہ بھی غلط ہے نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے اندر مختلف دینی کاموں کے نام پہ لوگ بڑا بڑا وقت غائب رہتے ہیں اس میں پھر کوئی بات ہے ہر وقت کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو فورت ذہن میں کچھ لوگوں کے خاص گروہ کا خیال آتا ہے ہم اس کی بھی بات کریں ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب ایسے ہیں جو کئی کئی مہینے غائب رہتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ فی دربار پر پڑھ گئے تر ہمارے عزیزوں میں ایسے بھی شامل ہیں جو ایک انسان کے لیے چیلے میں چلے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ ہمارے عزیزوں میں ایسے بھی ہیں جو دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کسی ایک گروہ کے ساتھ اس کو جوڑنا اچھی بات نہیں ہے اچھا دوسرا تیسرا جو معاملہ ہے تیسرا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان بیٹھے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی پھر دو گروہ ہو گئے ایک تو وہ گروہ ہے جس نے کہا کہ جی محافل کرا لو مجالس کرا لو یاسین کی محفلیں کرا لو مختلف قسم کی جو دینی ہماری محافل ہے ان کا انتظام کر لو اور نماز روزے کی پابندی کر لو لیکن دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے معاملے میں اخلاقیات کی ان کے نگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں آ کے دیکھیے باقاعدہ نمازی بچے بچیاں ہیں نماز روزے کے پابند دین پہ بات ہو تو بہترین گفتگو کرنے والے لیکن لباس انتہائی نامناسب زبان انتہائی نامناسب ایک یہ گروہ ہے اور جو اصل گروہ جس کو جو کوشش کر رہا ہے دین کی جو توقعات ہے اس کے مطابق چلنے کی اس میں لوگ بہت کم ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسباب دنیا اختیار کرنے ہے اور دین کی بھی پوری پوری خدمت کرنی ہے لیکن صرف ان دونوں کو علیحدہ نہیں سمجھنا ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھنا ہے یعنی اسباب دنیا کے معاملے میں بھی اخلاق کا خیال زبان کا خیال رکھنا ہے لباس کا خیال رکھنا ہے ہر طرح سے خیال رکھنا ہے ہمیں اور مثال ہے. ہے دی جا سکتی تجارت بھی کرتے تھے دین کی خدمت بھی ہے اسباب دنیا بھی پچھلی ڈش میں بات عرض کی تھی مدینہ منورہ میں بے تحاشا سخت معاملات سو کا اونٹ لوگ لو بھاگے بھاگے آئے تاجروں نے ان کو بڑی بڑی قیمتیں دی کہ بھائی آپ یہ ہمیں دے دیں سہر تاجر جب خریدتا ہے تو منافع کماتا ہے اس پہ پھر منافع رکھ کر بیچتا ہے میں تو اس پہ دس گنا یاد پڑتا ہے غالبا دس گنا منافع دس گنا منافع تو وہ ممکن نہیں تو دس گنا منافع کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے نام پر خالص اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا دس گناہ میں اسی دنیا میں ہماری زندگی میں لوٹا دیتے تو یہ اب دوسری طرف ظاہر حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی بھی مثال ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف دین کے لیے مقرر کر دی ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کئی بار کسی صحابی کے ساتھ ساتھ حدیث کی بات کرتے کرتے اس کے گھر تک چلے جاتے تھے کہ شاید وہ دعوت دے دے کہ آ جاؤ اندر کچھ میرے ساتھ کھا کیونکہ کئی کئی دن کا فاقہ رہتا تھا تو آپ کو ہر طرح کی مثال ملے گی لیکن کسی ایک چیز کو باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ چلانا مناسب نہیں ہماری جو بڑی صاحب صاحبزادی ہیں ان کی ہم جماعت ایک ان کی شادی ہوئی تو وہ میاں کے ساتھ کسی اسی طرح کی کسی اجتماع میں تشریف لے گئی تو واپس آ کے انہوں نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ بھائی وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو دنیا داری کر رہے ہیں بالکل غلط ہے ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس طرف آتا ہے تو یہ بات چند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جو یہ کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کی پھر بہت شرائط ہیں اس کے ساتھ ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جب اس میں پھر کوتاحی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک مالی کی پکڑ بڑی سخت ہے تو یہ جو مسلمان ہیں نا ہاں. ہماری یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس میں یہ جو توازن ہے اس کو بطور معاشرہ جو ہے اس سے پیچھے اٹھے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس مکمل غلامی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں غلامی وہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ہندو حاکم ہوگا یا ہمارا کوئی عیسائی حاکم ہوگا یا خدا نہ خاصہ کسی غیر مسلم اور قوم کے ہم جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے غلامی صرف وہ نہیں ہوتی غلامی یہ بھی ہے کہ ہم ان کے احسانات جس کو وہ احسان سمجھتے ہیں تلے اس بری طرح دبے ہوئے ہیں کہ ہم اب اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ دو غلامی ہیں اور یہ غلامی جو آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پہ آتی ہے قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس طرح کے عذاب جس بھوئی بھوئی قوم میں پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی اس طرح کے عذاب اب نہیں آتے اب اسی قسم کے آزاد آتے قوموں کو غلام بنا دیا جاتا ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد غلبہ غیر ظاہر ہے اس وقت وہ مسلمان تھے ہر نبی کے جو سچے پیروکار ہیں وہ مسلمان تھے آج مسلمان صرف کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروکان ہے وہ جو مسلمان تھے ان پہ غلبہ ہو گیا گفار کیا. نافرمانی ذلت رسوائی غلامی یہ سب کچھ سہنا پڑا آج تم بھی اسی مسئلے میں پھنسے دیکھا جائے تو تمام عالم اسلام اس وقت جو ہے وہ لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داود شریف کے ترفتی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جو دیگر قومیں ہیں وہ تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹے تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے تو جواب مل نہیں بلکہ اس وقت بہت ہوں گے مگر تم سیلاب کے جھاگ کی مانت ہو سیلاب کے جھاگ بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے آپ نے کہا یہ دنیا کی ہے اور یہ موت کا خوف ہے آئیے ہم اپنا محاسبت ہے کیا ہم میں یہ دونوں چیزیں بطور معاشرہ نہیں پائی جاتی ظاہر ہے کہ بہت سے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمام ایسے ہوں گے لیکن اگر بہت کم تعداد میں قلیل تعداد میں اس طرح کے لوگ ہیں تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتے جو یہ امت ہے اس امت کو اللہ تبارک متعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں دی دیکھنا یہ کہ یہ امت اور یہ جو معاشرے ہیں یہ جو ممالک ہیں کیا وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ ذمہ داریاں کیا ہیں اپنا عمل اپنا کردار اپنا علم اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بننا ہے یہ ذمہ داری ہے اور دینی طور پہ بھی اور دنیاوی اسباب میں بھی دنیاوی اسباب کی قلت ہو تو آپ کفار کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جذبے کی بنیاد پہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی قصہ ارض کیا تھا کا جہاں ساڑھے تین ہزار کی فوج جس کے پاس توفے تھی اور بندوقیں تھیں اور بالکل اس زمانے کا سب سے جدید اسلحہ تھا اور دو مسلمانوں نے کو تین دن تک روکے رکھا لیکن تین دن بعد باہر ہو گیا نا جی پکڑے تو گئے اب یقیناً یا شہید ہوئے ہوں گے یا غازی ہوئے ہوں گے دونوں معاملات کا بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے ہمارا تو ایمان نہیں غازی ہے تو بھی بڑا درجہ ہے شہید ہے تو بھی بڑا درجہ ہے لیکن کیوں کیونکہ دنیاوی اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا اور نفس پرستی سے باہر نکلنا پڑے گا خواہشات سے باہر نکلنا پڑے گا ہر وہ خواہش جو دین اسلام کی دی ہوئی جو بنیادی حدود ہیں اس سے باہر نکل جائے وہ خواہشات ہمیں برباد کر دیتی ہاں اللہ تبارک مطالعہ غفور و رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غفور و رحیم کس کے لیے ہے اللہ ستر ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے سمجھ رہی ضروری ہے کہ کس سے محبت کرتا ہے اس پہ ایک حدیث ہم نے بہت پہلے توبہ کے مضمون میں بیان کی تھی دوبارہ عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث ہے اس کے الفاظ چن کے ایک دفعہ بندہ گھبرا جاتا ہے لیکن اس کو نبی کریپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے آنکھ کھلی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹ نہیں ہے میرا سارا سامان نہیں ہے اب سارا سامان اس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں. اب کیا ہوا شدید رونا دھونا اللہ سے استغفار توبہ اللہ سے کے یا اللہ میری مدد فرما اور پھر اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا اور اس کو آخر میں مایوسی سی محسوس ہوئی اس کو پتہ چلا کہ اب تو میں مر جاؤں گا یہاں پہ بھوک ایسا نہ میرے پاس سواری ہے نہ میرے پاس اسباب ہے کیا بنے گا تو پھر اچانک وہ اونٹ مل گیا تو اونٹ کے ملنے پر ہوا ساختہ ہوں گے اور ایسا حواز باختہ ہوا کہ کہنا یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں الٹا کہہ گیا اللہ کو اللہ کہہ گیا اور خود کو رب کہہ گیا ظاہرہ کلمہ کفری لیکن ایک استراری کیفیت اللہ تبارک وطالعہ صد اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ جو استراری کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کا توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے وہ غفورحیم کس کے لیے ہے توبہ کرنے والے کے لیے توبہ کے بعد توبہ خدا نہ خاصہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کرنے والے کی لیے پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کرنے والے کی لیے اسی لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اسباب دنیا بھی اختیار کریں اور دین کا علم بھی حاصل کرے ایک وقت تھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کوئی عالم دین تو نہیں بن جائے گا یہ بات درست ہے کہ عالم دین بن جائے گا, نہیں بن جائے گا مگر بنیادی معاملات کی تو اس کو فہم ہونا چاہیے اور تاریخ میں ہمیں ایسا وقت ملتا ہے ایک دفعہ ایک صاحب امام و مہانی اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ میں ابھی سفر کی حالت میں ہوں تو ابھی داڑھی بھی بکھری ہوئی ہے اور غسل کرتا ہوں اور غسل کر کے بال اور داڑھی وغیرہ کو تھوڑا سا سلجھاتا ہوں اور سلجھانے کے بعد جو ہے وہی فیصلہ ملنے کے لیے جاؤں تو کتابوں میں لکھا ہے فکہ نے درج کیا ہے کہ ہوا یوں کہ وہ جب حجام کے پاس گیا اس نے وہاں پہ افضل کیا کیونکہ اس وقت حجام کے پاس ہم نے ہمارے ہم نے, ہم نے بچپن میں بھی دیکھے ہوئے آپ نے بھی ہمام ہو, ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں بہت زیادہ وہیں پہ حجام ہوتا تھا وہ حجامت بھی کرتا تھا داڑھی بھی بناتا تھا خط بھی بناتا تھا اور وہیں پہ ساتھ اس میں حمام ہوتے تھے تو یہ جس میں نیم گرم پانی ہوتا تھا جو مسافر آ وہاں پہ نہا سکتے تھے so وہ بیٹھا, تو وہ رہ گیا ہمارے یہاں حجام آپ تو کیا باتیں ڈراموں کی فلموں کی ایکٹریس کی ایکٹریسز کی یہی چلتا ہے نا ہمارے یہاں یاد اس کی بات اس کی بات اس کی بات لگائی بجے وہ لکھا ہے فکا نے کہ وہ جتنی دیر ان کی حجابت کرتا رہا صاحب کی اتنی دیر وہ باقاعدہ دلال کے ساتھ فقہی مسائل پہ بات کرتا رہا یہ وقت گزرا ہے ہم مسلمان کہ ہم جو آج کہتے ہیں کہ عام مسلمان نے تو عالم دین نہیں بن جانا بالکل ٹھیک ہے نہیں بن جانا لیکن کم از کم اس کی گفتگو جو ہے اس گفتگو میں سے غیر ضروری چیزیں کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ محفل وہ مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے وہ شیطانی مجلس ہے اس لیے ایک دفعہ ایک جماعت کے اس کے دو تین مفتی حضرات ہم سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے اور ان سے بات ہو رہی تھی تو گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہہ لے کہ اگر اجازت ہے تو میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں درود شریف ہو جائے شریف ہو جائے دعا ہو جائے دعا کرتے پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالانکہ گفتگو سانی دینی ہوئی ہے لیکن کب از کب اس کے راست اللہ کی آمتاج ہے اور نبی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی بدھا آ جائے اور دعا ہو جائے خیر کی تاکہ جب ہم اٹھ کے جائیں تو ہماری یہ جو آج کی مجلس ہوئی یا تین چار بندوں کی یہ اللہ کے عام بول جائے کیسی کمال کی بات سو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ہر اپنی ذمہ داری اپنی کوتا ہی ہم کیا کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے جی عیسائیوں کی سازش ہے جی ہندوؤں کی سازش ہے جی انہوں نے تو سازش کرنی ہے اس بات کو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ غیر مسلمین نے سازش کرنی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی سازش ہے سوال یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا ہم اسی لیے تیار ہیں کیا ہم ان کی سازشوں کو سنبھال سکتے ہیں اصل تو مسئلہ یہ ہے جب تک ہم تیار تھے الحمدللہ ہم نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے ساری دنیا ہم سے سیکھتی تھی آج نتیجہ کیا ہے ہم ساری دنیا سے سیکھتے ہیں اور ہمارے جو تھوڑے بہت سکھانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کے انہیں کے پہلے پاس چلے جاتے ہیں وہیں جا جو غلام ہو جاتے ہیں ہم تو انڈائریکٹ غلام ہیں وہ ڈائریکٹ غلام ہو جاتے ہیں کیوں سمجھنا ضروری ہے اور دوسرا ہم نے کیا کیا ہم نے سب کچھ اللہ پہ ڈال دیا اللہ پہ ڈالنا ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے لیکن اللہ دیکھیں اللہ کی طرف سے اسباب کب آتے ہیں جب ہم قدم اٹھاتے ہیں اگر ہم قدم نہیں اٹھاتے تو اسباب بھی نہیں ہیں. ہاں کسی ایک دو نیک پہزگار بندو کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب کا اہتمام کر دے تو دیتے ہوئے قدرت قرآن مجید میں اسی لی تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے آتا اور کسی نہ بدلے جو اس کے نفوس میں ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آدی آیت پیش کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے آدی آیت پیش کرتے ہیں آدی حدیث پیش کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے کس چیز کو نہ بدلے جو اس کے نفوس میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کسی کے ڈالے سے نہیں ڈال سکتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی حامی و مددگار نہیں قرآن مجید کے الفاظ کا جو کردار ہے وہ ہمیں قرآن سے دو کام اگر کرے غالب ہو جائے گی ایک اسباب کو اختیار کرنا اور دوسرا قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہے اس کے مطابق انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی زندگی کو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انفرادی طور پہ کر رہے ہیں الحمدللہ بے تحاشا ایک بہت بڑی تعداد ہے ہم دیکھتے ہیں دیکھ کہ جو انفرادی طور پہ کر رہی ہے اجتماعی طور پہ بطور معاشرہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے وہ بچپن میں آپ لوگوں نے سکول میں بھی اردو کی کتاب میں اردو کہانی پڑھی ہوگی ایک شخص جو وہ خوات ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک ایک دکا پکڑا دیا توڑ دوڑ دیا تکوں کو اکٹھا کر کے آپ ان کو توڑو وہ سارے زور لگاتے وہ نہیں جا مسئلہ یہ کہ ہم جب انفرادی طور پہ تو لگے ہوئے ہیں اجتماعی طور پہ کچھ نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نہ صرف غیر مسلموں کے غلام ہو گئے ہیں بلکہ ہم شولہ بیانی کے بھی غلام جو جتنا زیادہ زور سے جتنا زیادہ فلاں کو برا فلاں کو برا فلاں کو برا کر کے بات کرتا ہے ہم اس کے بھی غلام ہو گئے ہمیں لگتا ہے یہی بات درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ صحابہ اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا انداز کیا تھا ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کسی کی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے دو اور احادیث ہم پیش کرتے ہیں آپ کو ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کو شرکندگی جو ہے محسوس پاس نہیں ایک تو یہ ذہن میں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دھوکا دہی اور دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھے گی دنیا میں رہنا ہے دنیا کمانی بھی پڑے گی کمائے صحابہ نے بھی کمائی بڑے بڑے ہمارے احما بڑے بڑے امیر لوگ تھے ایسی کون سی بات ہے اس سے کوئی منع نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کماؤ دنیا کو دل میں جگہ بن دو اور بلکہ سابق رام سے ہمیں حدیث پہنچتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پھرنے اور ہڑیے سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا ہم اسراف کے دین خلاف ہیں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے کبھی اسلام نے آپ کو مدع نہیں کیا یہاں غلطی ہوں. ہمیں یاد ہے ہمارے والی صاحب نے ایک دفعہ کچھ کوارٹر بنائے تھے تو وہ کوارٹر جو تھے لاہور میں وہ کوارٹر جو تھے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جیسے کچے ہوٹل جو ہوتے ہیں وہاں پہ مالک خود بیٹھتا تھا اس کی پھٹی سے کپڑے ہوتے تھے بندو ٹوٹی چپل ہوتی تھی اس کا بیٹا وہاں پہ پیرے کے طور پہ کام کرتا تھا چائے دینی کھانا دینا سالن دینا اس کی بھی ٹوٹی چپل ہوتی تھی انتہائی گندے کپڑے ہوتے تھے اور یہ بات کر رہے ہیں آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اور اس شخص نے کھڑے کھڑے اپنے گھر کے لیے ایک کوٹر کئی لاکھ دے کر کئی لاکھ دے کر خریدا اس کا مطلب اس کے پاس وہ کئی لاکھ تھے تو خریدا لیکن ہو اس کا کیا تھا ایسے کہتا تھا جیسے اس کو زکات کی ضرورت ہوگی تو دین اس کو پسند نہیں کرتا دین کہتا ہے آپ اللہ نے نوازا ہے اچھا پہنے اچھا کھائیں اچھا اٹھائیں ہاں کریں ایسا اسراف نہ ہوگا جس سے کسی کی دلا جاری ہو جائے وہ ظلم ہے تو کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو پیسہ کمانے سے دنیا کمانے سے صرف ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کہتا ہے کہ دنیا کو اپنے دل میں جگہ دو دل میں صرف ایک ذات کو جگا اور وہ ہے ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ کی محبت دل میں رکھے اللہ کی محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لازمی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو محبت رکھو تو اللہ کی محبت بھی لازمی ہوگی کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک کی محبت ہو اور دوسرے کی محبت ہو یہ ممکن نہیں لیکن چونکہ ہم دھوکے میں پڑ گئے اور دنیا کی محبت میں پڑ گئے تو اسی حوالے سے ایک اور ہم حدیس بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور چلو گے اگلی اکتوں کے راستے کا بالشت بالشت اور قدم قدم یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سراخ میں بھی گھسے تو تم بھی ان کے ساتھ اندر گھس جاؤ گے صلی اللہ آپ کی مراد نے فرمایا تو اور ایک بڑی تعداد نے یا صرف دنیا پکڑ لی ہے یا صرف دین پکڑ لیا ہے یا دونوں کو پکڑا ہے تو ہم نے اس میں بھی دین اور دنیا میں تمیز قائم کر دی دونوں کو ساتھ نہیں رکھا دونوں کو ساتھ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے ہم سے گفتگو کی ہے. وہ ہم نے چھوڑا ہے اور اس پہ بھی قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ کہا ہے کہ قیامت کے دن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے پرتگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا ذہن میں رکھیں خواہشات کو خدا نہ بنائے خواہشات کو الہ نہ بنائے ہاں اچھا کمائیں اچھا پہنیں اچھا کھائیں اچھا پیے اللہ کی مخلوق کا حصہ نکالیں اخلاق پکڑیں زبان کو قابو میں رکھیں ہاتھ کو کابل رکھے پاؤں کو کابل رکھے بنیادی چند چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ روز قیامت ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اور کثرت سے استغفار کریں ہم کئی بار جانتے بوجھتے کئی بار نادانستگی میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے ہمارے اماد برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ کیا ہے کثرت سے استغفار یا اللہ مجھے معاف کر کسی کے بارے میں کوئی بات میرے دل میں آئی ہے مجھے معاف کر دے اس, کو عجر دے, دے اس کو مقام دے دے کوئی گمراہ ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے یہ نہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا, یہ کیا کر کر رہا رہا ہے ہے دیکھو یہ یہ نہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے اگر اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی اور اس کو ہدایت مل گئی تو روزر قیامت اس کی ہدایت ملنے کا انعام و اکرام بھی تو ہمیں ملے گا محبت اور نرم زبان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اذن دے ہم کوشش کریں اور کثرت سے استخبات کی ہمیں اذن و توفیق ملے تاکہ جب ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے چاہے ہم کسی خاص کمزور لمحے میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں یا ہم نادانے استعمال میں کر جاتے ہیں ہمیں معا دے اور ہمارے فرمائے اور ہم سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کر ان کے درجات